او بلائے <سؤال> سدری وجری واڈل بہلی منسلین میرے عظیم پہلے تحویل قبلا کی بحث تھی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغموم رہتے تھے لوگوں نے اعتراض کی بچھاڑ کر دی نا ہر قسم کے اعتراضات صحابہ کرام بھی غم زدہ رہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج فرمایا لکھ لو علاج حزن یہ غم کا علاج ہے علاج حزن علاج حزن میرے عظیم غم کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے ہماری امی عشار رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی ہوتی نا تو آپ فوراً نماز شروع کر دیتے اور فروا دیتے قرۃنی کی صلاح نماز میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تو ہمیں بھی چاہیے کہ گزرے کے بعد اللہ کو یاد کریں نماز کے اندر مشغول ہو جائیں میرا بھائی ایک تھا فقط ایک بھائی تھا مجھ سے چھوٹا تھا وہ مرحوم کو سکرات کاری رہی میں ساتھ بیٹھتا رہا تلقین کرتا رہا کل ماں باپ اللہ اللہ کی وہ مرحوم بھی کرتا رہا جب وہ اس کی روح پرواز کی، نا تو مجھے وضو تھا میں فوراً نماز کے اندر مشغول ہو گیا یہ بات پڑھی بالکل سکون ہو گیا ٹھیک ٹھاک ہو گیا سمجھے جی تو آپ بھی ایسے کیا کریں ذکر حق آمد غلائی دل مجروح را زخمی دلوں کا علاج ہے ذکر حق اللہ کی یاد اور صبر بھی کرو غم کا علاج یہ بھی ہے کہ کیا کرو صبر ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بڑا فوج ہوتا ہے نا تو ہم جزا فضا شروع کر دیتے ہیں ہمارے علاقے میں آپ جو جزا فضا شروع کرو اس کے بعد اور بھی شروع کر دیتے ہیں جدا فضا یعنی جی ہاں جدا فضا شروع کر دیتے ہیں تو سب اور اچھی میرے بیٹے جب شہید ہوئے حضرت مولانا سعید احمد سید جلال پوری تو میں حاضر ہوا رویا تو علیحدہ رو لیا کسی کے سامنے نہیں رویا لیکن حضرت کمارن عبد المجید صاحب میرے بھائی ہیں لدھیانوی اور مجھے ان سے بڑی محبت ہے ان کو میرے سے بڑی محبت ہے جو کروڑ پکا رہتے ہیں نا وہ جو آئے میں اندر بیٹھا تھا اپنے کمرے میں وہ ملے تو بہت رونے لگے میں نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا اور ایسا کا حضرت آپ اگر یہ صبری کریں تو یہ سارا کمرے رونے لگ جائے گا خاموش تو آپ میں نے کہا یاد کریں حضرت او بکرے صدیقہ فتبہ من کان مین تم یو محمد بین محمد کا من کان مین یا بز اللہ بین اللہ خی اللہ یو فطبہ حضرت خاموش ہو کے بیٹھ بہرا بڑوں کو صبر کرنا چاہیے ہاں؟ بڑے صبر نہیں کریں گے تو چھوٹے بھی صبر نہیں کریں گے تو یہی علاج ہے حزم کا رام کا علاج یہی ہے صبر کرو اور نماز میں مجبور ہو جاؤ علاج حزم لکھا باقی صبر کے تین قسم یاد ہے نا سر. اے ایمان والوں مدد حاصل کرو صاف صبر کے اور نماز کے ان اللہ جان صبر بے شک اللہ تعالی ساتھ صبر کرنے والوں کے ہیں ماں صابرین کے نیچے کو میت خاصہ مراد ہے میت خاصہ میت خاصہ مراد ہے بھائی ایک تو اللہ تعالیٰ کی میت ہے آما دوسرے مقام پہ ہے واہ ماں تم اے تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ کی میت ہے وہ میت کیا ہے آما تمام کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی میت ہے وہ میت آما ہے میت علم ہے کیا کہ اللہ تعالی تمام کے احوال کو جانتے ہیں لیکن مقربین کے ساتھ جو مائیت ہوتی ہے نا اللہ کی وہ مائیت کیا ہوتی ہے خاصا. تو خاصرین کے ساتھ کیا ہے مائی آپ کے ساتھ میری مائی ات ہے وہ آج کہیں گے وہ کہہ رہا نہیں Oh, سب کو دیکھ رہا ہوں سب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں یہ میت عام ہے لیکن میپ خاصا تو محبوبوں کے ساتھ ہوتی ہے دیکھو نا میرے باپا محبوب بیٹھے ہوئے یہ میرے میت خاصا ہے یہ یہاں میں نے آپ کو دے دی ہے ٹھیک ہے نا آدمی سب کے ساتھ بیٹھتا ہے لیکن ہزار آدمی کے اندر ایک دو محبوب ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے می اب خاصا ہوتی ہے وہاں توجہ بھی خاص ہوتی ہے نگاہیں بھی کیا ہوتی ہیں خاص ہوتی ہیں حضرت درخواست رحمۃ اللہ تعالی حج پہ آ رہے تھے تو اس اسٹیشن کو پر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے الوداع کرنے کے لیے سمجھے تو سارے دوڑ دوڑ کے حضرت کی طرف جاتے تھے لیکن میں پیچھے جاتا تھا وہ آگے جاتے تھے ملنے کے میں سب سے پیچھے جاتا تھا سمجھے کیونکہ میری یاد آتا ہے ایسے بھیڑ میر کے اندر مل جاتا جب حضرت نے مجھے دیکھا کہ پیچھے جا رہا ہے تو فرمایا ابھی پہلے موری منظور کو آنے دو باقی ایک طرف ہو جا تو میاں خاصا ہوئی یا اماں ہوئی مولانا رومیر احمد اللہ فرماتے ہیں جان ناس اتال بے تک بے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتسال ہے اپنے محبوبوں کے ساتھ لیکن اس کی کیفیت ہم بتا نہیں سکتے کیفیت محسوس کرتے ہیں لیکن ہم بتا نہیں سکتے آپ لوگ ویسی کیفیت ہوتی ہے کہ قربان آہ آہ کہ ہماری جان لے لے اور اس کیفیت کو اللہ برہا رکھے آپ حضرات کو جو کیفیت قرآن پڑھتے وقت حاصل ہوتی ہے باہر حاصل ہوتی ہے اس سے ہُل محسوس کرنے لیں آپ جو کیفیت آپ ادھر نہیں دیکھتے ہیں بازار جاتے وقت آپ نہیں دے محسوس کریں گے بیان نہیں کر سکیں گے کوئی شاعری آپ سے है کیا کیفیت ہے آپ اس کو بتائیں آ کے دیکھو کیا ذرا آ کے بیٹھو دیکھو تم خود کیفیت محسوس کرو گے لذت محسوس کرو گے ان اللہ صابری بلا تین تلفی صبی اللہ اموا پہلے صبر کا کس صبر کا بیان تھا نا اب لکھو صبر کی اعلیٰ قسم صبر کی آلہ قسم بھائی آپ کو بھوک لگے اور آپ صبر کریں یہ بھی صبر کی قسم ہے یا نہیں ادن قسم ہے ٹھیک ہے نا تھوڑی سی بیماری ہے درد سر ہو آپ صبر کریں جزا فضا کریں یہ بھی صبر کی ادنا قسم ہے لیکن آپ کے عزیز و کار آپ کے سامنے شہید ہو جائیں بیٹا شہید ہو جائے باپ شہید ہو جائے اور اس کے اندر صبر تھے کون سی قسم ہے یہ اعلیٰ قسم ہے صبر کی اعلیٰ قسم غزبائے بدر کے اندر چودہ صحابہ شہید ہوئے تھے غزبائے بدر ہے نا پہلا پہلا غذبہ تھا اس کے اندر کتنی صحابہ شہید ہوئے چودہ کافر تو ستر مارے گئے نا مردار اور صحابہ چودہ شہید ہوئے چھ مہاجرین میں سے تھے آٹھ انصار میں سے تھے تو ان کے رشتہ دار جب بیٹھتے ہیں نا مدینے میں تو ایسے باتیں کرتے ہیں یار جو شہید ہو گئے نا اب دیکھو ہم گوشت کھا رہے ہیں حلوے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ پھل کھا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں ان کو تو یہ مزے حاصل نہیں ہے جو شہید ہو گئے وہ یاد کرتے تھے شہید تو اللہ تبارک بر تعالیٰ نے آیات نازر کری ارے میاں وہ تم سے زیادہ مذموں میں ہیں شہداء کو جو مزے حاصل ہیں تم سے زیادہ مضمو میں ہیں تم دنیا کا رز ہے وہ کس کا رز ہے جنت کا رز ہے تم دنیا کے لوگوں کو دیکھ رہے ہو وہ اللہ کا دیدار کر رہے شہذا کا مقام تم سے کیا ہوا بلا تک میخرفی صبیر اموات یہ صبر کی قسم نہ کہو تم واسطے ان لوگوں کے جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر کہ ہم اموات اموات کی کیا ترکیب ہے صبر ہے مفتا محدود کی ہم اموات کہ وہ مردہ ہے ان کو مردا نہ کہ بل ہوم باہ ادھر بھی ہم باد بال بلکہ وہ کیا ہیں زندہ ہیں نیچے لکھ لو حیات سادا بل کے وہ زندہ ہیں بلا کھلاتا تشور سمجھے جی اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے شعور کا کیا معنی وہ اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں نا عالم برزخ میں دنیا سے وہ چلے گئے کس کے اندر عالم برزخ کے اندر ان کو زندگی اور حیات حاصل ہے زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے تم ان آنکھوں کے ساتھ اس کا ادراک نہیں کرتے بھئی ایک آدمی آپ کے ساتھ سویا ہوا ہے وہ زندہ ہے مردہ ہے زندہ ہے نا وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں حج کرنے چلا گیا بیت اللہ کا طباف کر رہا ہوں فلام کو چھ فلام کو چھائے پھر جا پوچھتا ہے نا تو تجھے کہتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا حج بیت اللہ کا تم کہہ دو جھوٹ بول رہا ہے تم اس کو کہ جھوٹ بول رہے ٹھیک ہے آپ تو اس نے سچا دیکھا لیکن آپ نے ادراک نہیں کیا آپ اس کو سمجھے کہ میرے ساتھ سویا ہوا ہے کہاں حج کرنے کیا تھا بات سچی کر رہا ہے لیکن آپ اس کا ادراک نہیں کر رہے کیوں اس لیے کہ وہ عالم خواب میں ہے کیا تو جب عالم خواب کی چیزوں کا آپ ادراک نہیں کر سکتے تو عالم برزہ کی چیزوں کا ادراک کر سکتے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں پٹائی کر رہے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی جی، ان کی زندگی نظر نہیں آ رہی مر گئے مر گئے مر گئے کوئی اللہ کے بندے قرآن کا دردہ ہے باقی تمہیں تو ادراک ہو ہی نہیں سکتا قرآن صاف کہا ہے ولا کلّہ یا شور شور میرے عزیز ذرا کو احساس بھی کیا کرو مسائل کا ابھی میں گوجرا والے गया تو وہاں نعرہ دیکھ سنا جی نیا نارا سمجھے عجیب نعرہ تھا ایک آدمی کہتا تھا کہ مردے دوسرے کہتے تھے نہیں سنتے یہ نعرہ ہے یہ عجیب نعرہ لگایا انہوں نے ایک آدمی زور سے کہتے مردے دوسرے کہتے نہیں سنتے نعرے لگتے ہیں وہ ہماری بات تو تم بھی نہیں سنتے تم مردوں کی بات کرتے ہو میں کہتے ہماری بات تم سنتے ہو تم زندہ ہو کے نہیں سنتے <laughs> کہتے ہو مردے نہیں سنتے میں کہتا ہوں, تم نہیں سنتے تم زندے نہیں سنتے ہم کافی عرصے سے, سے تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں حدیثیں پڑھا رہے ہیں تم زندہ نہیں سنتے تم مردوں کی بات کرتے تو مردے نہیں سنتے زندہ تو ایسے ایسے نعرے نہ لگایا کرو یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑیں گڑے بات ہوئی ہے ہم کہتے اکا تیرے جو بند کی تباہ کرو بھائی وہ ہم سے علم میں زیادہ تھے یا نہیں علم زیادہ تھے थे میں زیادہ تھے جو کچھ انہوں نے قرآن کا مفوم سمجھا سچ سمجھا حدیث کا مفہوم سچ سمجھا وہ کہا کہ بات کو انہوں نے سچ سمجھا ہماری عقل کیا ہے تو یہ عقیدہ رکھو حیات شہدا کا لیکن چونکہ وہ عالم برزخ کے اندر ہیں ہماری آنکھیں یا ہمارے حواس اس کا اجرا نہیں کر سکتے یہ ہے بلاک اللہ کا شروع کمان اچھا آپ سمجھو جی قرآن پاک میں ہے مینا نبی جینا و صدیقین اب شہداء کے لیے جب حیات ثابت ہے قرآن سے تو نبیوں کے لیے برقری کے اولاد ثابت ہے نہیں کیونکہ شہداء سے اوپر کس کا درجہ ہے صدیق صدیقہ صدیق کے اوپر کس کا درجہ ہے نبیوں کا تو قرآن پاک سے حیات شعدہ عبارت و نفس سے ثابت ہے اور حیات انبیاء دلالت و نفس سے ثابت ہے اس کے ساتھ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ماں باپ تو افنا کو عف نہ کہو ولا تک اللہ ہوا اف تم بلا تنہا ہے نہیں اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ماں باپ کو اف تو نہیں کہتا زمان سے جھڑکتا بھی نہیں خاموش ہو کے پٹھائی کر دیتا ہوں ماں باپ یہ جائز ہے ہاں ڈنڈا لے لے کہے قرآن نے تو کہا کہ नहीं نہ کہو نہ نہیں کہ جڑک کرا میں تو, تو کر پٹائی کر رہا ہوں کا مل جائے گا تو آپ کہیں گے کہ بھائی بارہ تن سے تو یہ ثابت ہے کہ عف نہ کہو لیکن دلالات سے یہ ثابت ہے پڑھا ہے نا کتابوں کے اندر کہ کسی قسم کی ایزا نہ دو یہ پٹئی تو اس سے بھی بڑھ کے ہے اسی طرح دلالات سے اس کی یاد ثابت ہے انبیاء ہمبیال اسلام ثابت ہے ان اللہ حرما اللع انتاشقل انبیاء حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی تو انبیاء کی شہداء یہ ہمارا اعتقاد ہے ان کے جسم کیا ہیں معفون ہیں یہ بھی ہمارا اعتقاد ہے جسم کے ساتھ روح کا اتصال ہے یہ بھی ہمارا اقاد ہے شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں شاہ عبد محدث محدودیلوی ان کی ہے تفسیر عزیزی آخری پارہ وہ میرے پاس موجود ہے شاہ عبد الزی محمد دہلی نے لکھا ہے کہ روح کا اتصال ہے کس کے ساتھ جسم میں نے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب میرے لیے بمرزِ والد تھے رائے مح اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ حوالہ لکھ کے بھیجا میں نے آج کیا تسکین و صدور کے اندر اور بہت حوالے ہیں لیکن یہ حوالہ نہیں ہے آپ میری طرف سے ہتھی قبول کریں حضرت نے بہت دعائیں کی اسی طرح تفسیر مظہری میں بھی ہے اور یہ میری کتاب نہیں نظم و دورت اس کے آخر میں یہ رسالہ ہے موجود اس میں میں نے چاروں فکوں کے حوالے دیے ہیں حوالے موجود فکہ انفی فکہ مالکی فکہ ہمبلی فکہ شاخی تمام پکار یہ لکھا ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ کیا ہے اقتصاد ہے اور اسی اتحص کی وجہ سے ہم وہاں ان کے قبور پر صلاح و سلام پڑھیں تو وہ سنتے ہیں در سے کون پہنچاتے ہیں فرشتے پہنچا دیتے ہیں اور اخیر میں لکھا ہوا ہے میرے ہاں کہ اسی عقیدہ کے اوپر کاری محمد طیب صاحب کے دستخط ہیں مولانا محمد علی جلندری کے دستخط ہیں اور اس وقت کی جو جماعت اشاعت و توحید تھی کہ غور کرنا اب بھی اشاعت و توحید جماعت اس وقت کی جو اشاعت و توحید جماعت تھی اس کے صدر تھے مولانا قاضی نور محمد صاحب وہ قاضی شمس الدین صاحب کے بڑے بھائی تھے قاضی عصمت اللہ کے والد تھے وہ صدر تھے بڑے عالم تھے انہوں نے بھی دسترط کر دیے کہ حضور کا سما کیا ہے شادق ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے محروم اس وقت نازم اعلیٰ تھے اشاد توحیر کے انہوں نے بھی دستر کر دیے اصل رسالہ میرے ہاں موجود ہے لہ پیر کے اندر لکھا ہوا ہے تاریم القرآن فلاں فلاں تاریخ تو جب اتفاق ہو گیا مسئلے کا تب گڑبڑ کرنی ٹھیک ہے تو خدا کے لیے گڑبڑ نہ کیا یہ حالات اس قسم کے ہیں کہ اس وقت ہم آپس کی پٹائی نہ کریں لڑائی جھگڑے نہ کریں اکا جو دیو بند نے جو لکھ لکھ دیا ہے اور میں نے جلائل دیے ہیں اس پہ ایمان لائیں اس کے لیے آپ دو کتابوں کا مطالعہ کریں ایک حضرت جی کتاب ہے حضرت شہید کی کتاب ہے تقریباً اس کا نام ہے اختلاف امت اور سراطِ مستقیم اس کا ضرور مطالعہ کیا کریں اختلاف امت اور سرات مستقیم اسی طرح حضرت مولانا سرفراف خان صاحب کی کتاب ہے تسکین صدور اور کتابیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے ذائقہ میرا تھا صحیح جو بندیاں انہوں نے ہمارے ہاں پیش کر دیا ہے میں ابھی گیا تھا بہاور پور آپ نے اشٹار پڑھا تھا نا کہ بہاور پور پڑھایا تھا آپ لوگ غلط پانی میں ہی پڑھ گئے تھے حالانکہ میں نے ان کو صرف دو دن دیے دو دن آگے خالد بن ولیدی تھے تو بہاور پور میرے پاس آیا ایک آدمی انٹرویو لینے کے لیے کہنے لگا آپ اہل عدیثوں کے متعلق کیا کہتے ہیں ماماتیوں کے متعلق کیا کہتے ہیں بریڈیوں کے متعلق کیا کہتے ہیں فلاں فلاں کے متعلق کیا کہتے ہیں میں نے کہا بوجھ سے پوچھو کہ آپ امریکہ کے متعلق کیا کہتے ہیں بوجھتے <laughs> آپ یہ سوال کیا کرو سے آپ یہ سوال نہ کرو اللہ کے بندے اب یہ سوال کرو کہ امریکہ کے مطالعے کیا کہتے ہیں میں نے کہا امریکہ برطانیہ یہود و نصارہ کے مطالعے میں کیا کہتا ہوں اسرائیل السان داودی صاحب نے مریم دعود اور عیساب مریم دو اللہ کے نبیوں نے ان پہ لانت ڈالی ہے کیا میں نے کہا قرآن سے میں جواب دے رہا ہوں آپ کے انٹر عیسا بن مریم اور دعود لال میں بنی اسرائی میں نے کہا اور آیا سنو ملان غاز و راد خنازیر خدا کا غزہ ان میں سے بندر بنے خنزیر بنے میں نے کہا سن لو ہوں, ٹھیک کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا آ, میرے لیے آپس محبت کرو محبت کرو پیار کرو غیروں کو اپنا بناؤ اپنوں کو غیر نہ کرو غیروں کو اپنا بناؤ وقت یہی ہے ہم اپنوں کو غیر بنا دیں اللہ اللہ اچھا جی بالا نب الشے من الخو سننا کل کا جیان یہ ہے جی سنت اللہ کا بیان دیکھو آپ میری طرف کیوں تک رہے ہیں دیکھو سنت اللہ کا بیان پہلے کیا کہا جی تمہارے احباب اکارے شہید ہو جائیں تو کیا کرو صبر کرو ٹھیک ہے نا اور ان کو عام مردوں کی طرح مردہ نہ سمجھو بلکہ کیا وہ زندہ ہیں سمجھا دیئے اور بحث کے اندر وہ عیش و آرام کر رہے ہیں بحث کی نعمتوں سے متمدے ہیں نفاست کر رہے ہیں اب فرمایا یہ دنیا دار دارالطلاح ہے یہ دنیا کیا ہے آزمائش ہے تمہارے اوپر یہ عیش کی جگانی دار الطلاح ہے یہ سنت اللہ کا بیان ہے اور الفتہ ضرور آزماتے رہیں گے تم کو یہ مظاہرہ کس کے لیے ہے بھائی استمرار کے لیے کیا اور البتہ از ضرور آزماتے رہیں گے ہم تم کو ساتھ کسی چیز کے تو کون سی چیز ہوگی میں نے بیاں کبھی تو خوف ہوگا دشمن کا کیا دشمن کا ڈر آئے گا تو اس کے اوپر بھی تو ہم نے مستقل مزاج رہنا ہے والجو کبھی کبھی کہے گی بھوک آئے گی اب کل سارا دن میں بھوکا رہا ہوں آپ تو خوب کھاتے رہے ہم بھوکے رہے لیکن بھوکے رہنے سے میں کام زیادہ کرتا ہوں بالکل چائے کی پیالی بھی نہیں پی اور جو آؤ سمجھے گا تو بھوک بھی آیا بھوک کو عادت مرو برداشت کرنے کی گہ بناؤ فائدہ دیتی ہے ہم بھوکے رہتے ہیں نا تو ہم جیل میں چلے گئے تین مہینے سے زیادہ آپ کی کراچی جیل میں میں رہا اور ڈیڑھ مہینہ رہا رحیم یار خان جیل کے اندر اس کے علاوہ بھی دو چار دن اور بھی رہے ہم یہ دین ہی سلسلے کرتے ہیں تو رحیم یار خان جب تھے نا ہمیں سارا دن کچھ نہیں ملتا تو ٹھیک ٹھاک رہ جاتے ہمارے ساتھ وکیل بھی گرفتار ہوئے کون وکیل بڑے بڑے شیٹ بھی گرفتار ہوئے تاریخ نظام، وہ بھوک بڑھتے تھے دھار دھار کرتے تھے آئے ہاں مر گئے مر گئے اور روٹی تیل سے آتی ہے آج کل تو جی صبح کو ناشتہ کرتے ہیں بھینس جیتنا بھینس جیتنا ناشتہ پھر دوپہر کو کھاتے ہیں دو پھر عصر کو چائے فروٹ کھاتے ہیں تین پھر عشاء کے بعد کراچی والے کھاتے ہیں کتنی چار ہم تو جلدی کھا لیتے ہیں تو ہم الحمدللہ میری عادت جو ہے نا زہر پیر کی بس صبح کو ایک روٹی کھائی شام تک کافی رہتی ہے اور کبھی کبھی شام کو بھول بھی جاتا ہے کھانا ایک روٹی چوبیس گھنٹے بھی کام لے جاتی ہے تو بھوک برداشت کرو جی وہ نقص من المواز مالوں کو کم کر دینا کبھی کبھی یہ آزمائش ہے گی کہ تمہارے مال کیا ہوں گے چور لے جائے گا کیا چور مال لے جائے گا یا تجارت میں کیا ہوگا خسارہ ہو تو برداشت کرو نقش ملا لمبا والا ان جانوں کو کم کر دینا جانوں کو کم کر دینا یہی بیماری ہوئی کہ مر گیا پہلے تو شہادت تھی نا یہ آم مرنا ہے بس کم پھلوں کو کم کر دینا یہ آندھی آتی ہیں نا آندھی تو اس کے اندر ہمارے علاقے میں یہ آم کے باغ ہوتے ہیں آم کافی گر جاتے ہیں کبھی بیماری آ جاتی ہے تو پھلوں کو کم کر دینا جیسی آزمائشیں آتی ہیں تو انسان کو صبر کرنی چاہیے و بشری ان تمام آزمائشوں کے اندر اللہ نے فرما صابرین کو خوشخبری ہے کیا ان تقالیف میں جو صبر کرتے ہیں ان کو اللہ دینا علامت صابری اب صابرین کی علامت وہ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت مصیبت نہ ہے یا نہیں یہ عموم کے لیے آئے گا کسی قسم کی مصیبت چاہے چھوٹی چاہے بڑی تو کیا کہتے ہیں انا راج حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کا چراغ بجھ جائے نا تو اس کبھی کا پڑھا کرو اِن لاہ و لہراجون پڑھا کرو اِن للہ ہے با ان لہراجون تھی میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی وہ وپاک ہو گئی بڑی بہترین تقریر تھی لوگوں نے پسند کیا میں نے کہا دیکھو بھی بھائی انلہ ایک جملہ ہے و ان لہراجون دوسرا جملہ ہے پہلے جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مالکیت کا بیان کیا ہے کس کا کہ, کہ تمام مخلوق جو ہے نا وہ میرے ملک میں ہے تمام مخلوق کیا ہے میرے ملک میں ہیں اور میں اس کا کیا ہوں مالک ہوں تو اناللہ میں تم یہی اقرار نہیں کرتے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں یعنی اللہ کی ملک میں ہے اللہ ہمارا مالک ہے ہم اسے کہیں مملوک تو مالک کو اختیار ہے اپنے مملوک میں تصرف کا کیا نہیں ہے کیا مالک کو اختیار ہے اپنے مملوک میں تصرف کرے آپ کے پاس مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کے اعزاز کے اندر آپ کی کچھ بکریاں کھڑی ہوئی ہیں دس بکری ہیں ان میں سے ایک بکری کو ذبے کر کے مہمانوں کو کھلاتے ہو تو سرو کیا یا نہیں تو وہ بکری آپ اعتراض کر سکتی ہے کہ باقی نو بکریوں کو نہیں پکڑا مجھے کیوں ذبے کر رہے ہو بکری اعتراض کر سکتی ہے نہیں. دوسرے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بکری کی جان تم نکال رہے ہو تم کہو گے یہ میری مملوک ہے اس میں کیا کروں تو سرو تو آپ بکریوں کے مالک مجازی ہیں جب مالک مجازی کو حق ہے اپنی ممنوع چیزوں میں تو کرنے کا تو مالک حقیقی کو حق نہیں ہے تو وہ بھی تو کرے جان لی ہے تو اللہ نے لی ہے تو اب ان کا من سمجھ آ گیا آپ نے اسی طرح تقریر کرنی ہے جہاں بپاپ ہو جائے نا تو یہی کہ ہم اقرار کرتے ہیں تو سب ہم اللہ کا ہیں ملک میں اللہ ہمارا مالک ہم اس کے کیا ممنو مالک حق ہے اپنی ممنو کا چیز میں تسرو سرو کرے گا جان اس نے دی دیا کسی اور نے دی دیا اور جس نے جان دی اس نے جان لیج دوسرا جملہ بھی بڑا عجیب حریف ہے کہ بے شک ہم اللہ کی طرح لوٹنے والے ہیں آپ جنگل میں رہتے ہیں بادشاہ آپ کو بلا لیتا ہے کہ میرے محل میں آ جنگل میں آپ رہتے ہیں بادشاہ بلاتا کہ میرے محل میں آ तो تو آپ کا اعزاز ہے یا نہیں दुनिया جی. یہ دنیا کیا ہے جنگل ویران یہ آلم ایشو عشرت کا یہ حالت کہ مستی کی خیل کر بلند اپنا کہ یہ باتیں ہیں بستی کی جہاں در اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی یہ ویرانہ ہے جہاں در اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے فرے بے خواب مستی تھی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسان ہو جائے دنیا ویرانہ ہے تو اللہ تعالیٰ صاحب کو بلا رہا ہے کہ ویرانہ چھوڑ کے میرے محل میں آ جاؤ میرے بہست میں آ جاؤ تو ان لا لاہ و لہ راجو اب بات ہی سمجھ ہم اللہ کے طرف جانے والے ہیں جو سب بادشاہوں کو بادشاہ ہے اس رحیم و کریم کے پاس جانے والے ہیں جو ماں باپ سے بھی ہم پر پیارے ہیں تو للہ و لاہ بھائی راجی ان کا معنی سمجھ آ گیا ایسے تقریر کر کے پہنچایا گاؤں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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علما کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام